ہوتا ہے صرف ایمان اور کردار کے اعتبار سے اگر یہ معیار ہو تو کہیں رشتوں کا مسئلہ پیدا نہ ہو پیچیدہ نہ مالو دولت کے اعتبار سے کفو نہ ڈھونڈیے ایمان اور کردار کے اعتبار سے کفو ڈھونڈے حضرت زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی پیدا نہ ہوئے ہو جیسے حضرت علی کے بہت سے نام ہیں ایسے ہی عزرت زہرا کے بہت سے نام ہے ایک نام ال دوسرا نام لت القدر لت القدر زہرا کا نام ہے قرآن نام نہ انل نہ ہو فی ہم نے قرآن کو لت القدر میں نازل کیا ہے اب یہاں پر بات آ گئی ہے اگر سے میرے براہ راست موضوع میں نہیں تھی میں کہہ رہا ہوں ابھی پہلی جملے پہ ٹکی ہوئی ہے تقریر مگر دھیرے دھیرے یہ جملہ مکمل تو ہو لے پھر اگر رہ گئی بحث تو آئندہ انشاءاللہ یہ قرآن یہ قرآن جو بسم اللہ سے تک ہے اس کا ظرف زمانی نزول ہے لہ القدر لہ القدر کیا ہے ظرف زمان ظرف دو ہوتے ہیں نا ظرف زمان ظرف مکان یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس کا اعلان جب چھپا ہوگا رقے میں تو اس میں دو چیزیں دی گئی ہوں گی کس جگہ ہوگی کس وقت ہوگی دونوں چیزیں جب پنسائڈ کریں گی تب یہ عمل آپ کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اگر لکھا ہوا ہے کہ مثلا چار سفر کو مجلسِ ہزا نو بجے شب میں مند... منعقد ہوگی اور آپ نو بجے شب تین سفر کو آ جائیں یا نو بجے شب پانچ سفر کو آ جائیں تو مجلس نہیں ملے گی اب آپ کہیں نو بجے ہیں رات کے نو بجے ہیں تو رات کے نو بجے ہیں لیکن مکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات یا آپ نو بجے چار سفر ہی کو پہنچے مگر اس مسجد کے بجائے کہیں اور پہنچ جائیں تو تاریخ صحیح ہے وقت صحیح ہے مکان صحیح نہیں ہے مکان اور زمان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے اب جناب والا قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے بھی دو زرف ہے ایک ہے زمان ایک ہے مکان زمان ابھی, ابھی ابھی اس لفظی قرآن کی بات ہو رہی ہے اس کتبی قرآن کی اسم کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن کریم یہ قرآن عظیم یہ قرآن شریف یہ قرآن مجید یہ قرآن حکیم لیلت القدر میں نازل ہوا یعنی ماہ مبارک رمضان کی 23 شب لیلت القدر میں یہ قرآن نازل ہوا یہ لیلت القدر ظرف زمان نزول قرآن ہے مکان نزول قرآن الب پیغمبر ہے کہاں نازل ہوا قلب پیغمبر پر کسی پہاڑ پر نہیں کسی پتھر پر نہیں الب پیغمبر پر لیکن قلب پیغمبر پر للت القدر میں کون سی چیز نازل ہوئی یہ اسم نازل ہوا یہ لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی جبرائیل نے آ کے تلاوت کی سنائی یہ کتاب جیسے نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا نام کا اعلان ہوتا ہے جیسے آپ حافظ کو بٹھا کے اور قرآن سنیں جبرائیل نے قرآن آ کر پیغمبر کو عطا کیا سنایا رب اکبر کی طرف سے لئے لت القادر میں زرف زبان شب قدر زرف مکان قلب پیغمبر مگر میں نے عرض کیا کہ یہ تو اسم ہے اصل قرآن وجود آئنی قرآن کیا ہے میں نے کہا یہ وجود مقدسہ یہ ہے آئین قرآن کا نام کو فاطمہ کا نام لئی لت القادر اور یہ میں نیچ کر رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ کالے والسلام نے فرمایا ہے کہ لت القادر میری جدہ باجدہ فاطمہ کا نام ہے اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے انزل نہ ہو فی لت القدر کہہ دینا کافی تھا ہم نے قرآن کو لت القدر میں نازل کیا پھر کہا وہ ماں ادرا کا ماں القدر تمہیں کیا پتا لیلت القدر کیا تھا ریسو رات یا ستائیسویں اکیسویں انسانی میں اس کی جامعیت کی قسم کھائی جاتی ہے ہم جیسا انسان کوئی لذم و